شرحف پر دماغ ہو رہا تھا مکمل ہوا اور کامر آگ پر اس دورے حملہ کی شروعات کی گئی آج سے دوبارہ پھر اس دورے کی شروعات ہو رہی ہے آج جس آدمی رشیش ہے اس سے پہلے چھ نشیسیں ہو چکی ہیں جیسے لوہاری کی حدیثوں کو اس میں جمع کیا گیا ہے وہ حدیثیں جو انسان کے دنوں کو لڑک کرنے والی ہیں اور آخرت کو ذکر پیدا کرنے والی ہیں رہے گی کلڈیا کا آخری دن ہوگا اور انمد ہوائن ہوتر اشد محمد کتاب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قابل کرامل مختار احمد مدنی حافظ اس مجلس میں موجود مکر اہل علم قریب و بید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں نوجوان ساتھیوں اور آن لائن سننے والے ہمارے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام بہن <خخخ> پچھلے ہفتے صحیح بخاری سے کتاب الرق کا ایک حصہ اور منتخب احادیث میں سے بعض احادیث کا ہم نے مطالعہ کیا جس کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے دل نرم ہو جائیں امام بخاری نے کتاب الرق صحیح بخاری کا ایک حصہ خاص ایسی احادیث پر مشتمل صحیح بخاری میں رکھا ہے جس کا مقصود یہ ہے کہ ہمارا دل ان احادیث کو ان آیات کو سن کر نرم اس لیے کہ دلوں کی نرمی انسان کو دیندار بناتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں کئی جذبات رکھے ہیں اللہ کا خوف اللہ کی محبت اللہ سے امید اللہ پر توقل اور اس طرح کے کئی اوصاف ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں جب وہ اپنے دل کی اصلاح کرتا ہے تو اس سارے قیم کی جذبات اسے لذت دیتے ہیں ہر حال کی ہر صفت کی ہر دل کی کیفیت کی ایک لذت ہوتی ہے یقین کی اپنی ایک لذت ہے اللہ سے ڈرنے کی اپنی ایک لذت ہے اللہ سے محبت کی اپنی ایک لذت ہے غلطیوں پر اللہ کے آگے نادم ہونے اللہ کے عذاب سے ڈرنے اور اللہ کی مغفرت کی امید رکھنے کی اپنی ایک لذت ہے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 اللہ نے کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا جب اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ وہاں کچھ کام نہیں آئے گا تو یہ بھی بتایا کہ کیا کام آئے گا یو ملا يَنفع مَالُ ولا بنون اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد نہ بیٹے دنیا میں اسباب اور افراد انسان کو بچاؤ کے لیے مسائل کے حل کے لیے کام آتا کوئی بھی مسئلہ آ گیا پیسہ ہے اسباب ہیں فرچ کر کے آدمی اس مسئلے سے نکلنے کی راہ تلاش کر دیتا ہے یا پھر اس کے ساتھ دینے والے ہوتے ہیں اور سب سے قریب اس کی اپنی اولاد جو مصیبتوں سے بچانے کے لیے آگے بڑھتی ہے <تصفح> وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ ان سے مدد لے لیکن قیامت کا دن جب آئے گا تو نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے نہ اسباب نہ افراد تو اس دن کیا کام آئے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ بک سلیم اس دن کام آئے گا تو یہ کہ انسان اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر حاضر ہو صحیح سلامت دل ایسا دل جو سختی سے سلامت ہو کیونکہ کساوت سزا ہے اللہ کی طرف سے ملنے والی جو انسان کی بد عملی پر دنیا میں اس کو ملتی ہے تم مقصد بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں کا ذکر کیا اور کہا اس کے بعد تمہارے دل سخت ہوں گے معلوم برے اعمال انسان کرتا ہے تو اس کا براہ راست اثر جہاں نامۂ اعمال پر پڑتا ہے اس کے دل پر بھی پڑتا ہے اور دل میں سختی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے تو قیامت کے دن اگر برا دل لے کر جائے تو ایسا آدمی ہلاک ہوگا لہذا اہل علم نے ہمیشہ سے اس بات کا اہتمام کیا کہ مستقل کتابیں لکھی ہیں رقاف یا اپنی کتابوں میں حدیث کی ابواب قائم کیے اور سے متعلق اس میں حدیثوں کو جمع کیا کہ ان آیات و احادیث سے آدمی کا دل نرم ہو دلوں کی نرمی ایک بہت اہم چیز ہے دلوں کا بے حص ہو جانا یہ بربادی احساسات اس میں نہ ہوں پھر وہ روبوٹ کی طرح ہو جائے پھر اس کی نماز نماز مشینی نماز ہو جائے جب کہ نماز جو اللہ کے نزدیک اچھی نماز ہے وہ ایسی نماز ہے جس میں اللہ کی یاد ہو اور اللہ کے آگے خشو کے جذبات وہ عقیم صلاح تعلیم ایک مثال دیکھیے نماز قائم کر میری یاد کے لیے اب ایسی نماز ہی کیا جس میں اللہ کی یاد نہ ہو دل اللہ سے غافل ہو دل دنیا میں لگا ہوا ہو دل اللہ رب العالمین کے بارے میں نہیں سوچ رہا بلکہ دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہو آثرت کے مسائل اس کی نگاہ میں نہ ہو دنیا کے مسائل اس کی نگاہ میں نہ ہو ایسی نماز جس میں اللہ کی یاد نہ ہو یہ منافقین کی نماز ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللہ کو نہیں کے برابر یاد کرتے ہیں. یا پھر نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاةِهِمْ خَاشِعُونَ کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نماز میں خشو کا احتمام کرتے ہیں. ان کی نمازیں خشو سے بھری ہوتی ہیں خشو پستی اللہ کی عظمت کے احساس سے انسان کا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا اور ڈرنا جب اللہ کی عظمت کا احساس دل پر غالب ہو جائے تو آدمی کو اپنی بے حیثیت کا احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی میری کوئی حیثیت نہیں اسی لیے قرآن کریم میں کہا گیا وقو مو لاہ اللہ کے فرما بردار بندے غلام بنے کھڑے اللہ بندگی کے احساسات میں غلام ہوں چاہے پھر وہ کمپنی کا مالک ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ مالداری کیوں نہ ہو چاہے وہ سردار قوم کا کیوں نہ ہو لیکن اس کی اصل حیثیت اصل حیثیت یہ تو عارضی حیثیت ہے دنیا کی اللہ کی نسبت سے اس کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ کے آگے حقیر غلام محتاج ہے نماز میں کیفیت اگر نہیں ہے کہ نماز روبوٹک نماز ہے دل میں جو جذبات ہیں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 کتا کیچڑ میں زبان چلا رہا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے ہانپ رہا ہے ساتھ میں نے اس کتے کو دیکھا اور سوچا اس کو بھی وہی تکلیف ہو رہی جو تھوڑی دیر پہلے مجھے ہو رہی تھی یہ جو احساس ہے یہ احساس واقعی انسان کو انسان بناتا ہے جب دل نرم ہوتا ہے تو انسان کے جذبات تیزی سے اس کے دل میں آتے ہیں جس حالت میں جو جذبہ پیدا ہونا چاہیے وہ جذبات تیزی سے دل میں آتے ہیں اور دل کو لپٹ جاتے ہیں دل کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور دل اس سے بالکل منور ہو جاتا ہے اس نے دیکھا کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کو رہنا آیا اس کے اس نے اپنی تکلیف پر اس کی تکلیف کو قیاس کیا مجھے تکلیف ہو رہی پیاس کی اس کو بھی دل. اس نے اس کی تکلیف کا محسوس کیا پھر گیا کنویں پھر جا کے اس کے لیے پانی لائے موزے میں دانت سے پکڑ کے کیونکہ اترنا پکڑ کے سیڑھیوں کو اور پھر اوپر آنا مشکل کام ہے تو چمڑے کے موزے میں اس نے پانی بھر کے منہ میں پکڑ کے دانتوں میں اوپر لا کے پھر کتے کو پلایا اللہ تعالیٰ نے اس کی اس ایک نیکی کے اوپر مفرت کر پانی پلانا اتنا بڑا کام نہیں ہے اس کے ساتھ اس کے جو جذبات ہیں اس کی جو کیفیت ہے جس سچویشن میں اس نے کیا اور کتے جیسے جانور کو کیا بہت بڑی شخصیت ہے اجنبی کتاب تو نیکی کیا ہے؟ مطلب کتے کی وجہ سے فضیلت ہے اس کی پانی کی وجہ سے فضیلت ہے اس کی کنویں کی وجہ سے فضیلت ہے فضیلت آئی کہاں سے اس کے دل میں جو ہمدردی کے جذبات ایک مخلوق پر ترخم اس لیے فوری طور پر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا مخلوق میں بھی ہم کو اجر ملتا ہے آپ نے کہا ہر تر جگر رکھنے والی مخلوق کے ساتھ سلوک کرنے میں ثواب ہے اجر ہے लेकिन उसी को आप आज कई सभी बात देखें। आदमी रास्ते पर एक्सीडेंट में पड़ा हुआ है पानी मांग रहा है कुत्ता पानी नहीं मांग रहा था जरा पानी दीजिए मुझको लेकिन आदमी रास्ते पर एक्सीडेंट हुआ उसका और वो तड़प रहा है और बोल पानी कुछ कोई पानी तो पिला दो कोई दौड़ के पानी नहीं डालता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 اس کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں اس کو ڈالتے ہیں یہ بے حسی ہیں کہاں وہ آدمی جو جنگل کے اندر اس نے جانور کو دیکھا کتے جیسے جانور کو دیکھ کر بھی اس کو احساس پیدا ہوا دل کی نرمی کی وجہ سے اس میں انسانیت باقی تھی اور آج ترقی یافتہ دور ہے ہمارا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہم بہت آگے نکل گئے ہیں لیکن آج حال انسان کا کیا ہے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 ساری پرسنالیٹی ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے جب واقعی انسان پر بناتی ہے ایک آدمی واقعی جو اللہ کو ماننے والا ہے آخرت کو ماننے والا ہے ایسا ہی آدمی ایسے وقت میں واقعی ٹک پاتا ہے جب آزمائش کا وقت آتا ہے جب ایثار کا وقت آتا ہے قربانی کا وقت آتا ہے باقی جتنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ والے معاملات ہیں وہ بزنس میں تو چل جاتے ہیں واقعی جب گہرا معاملہ آتا ہے بہت کم دکھ بات جب تک کہ دل اللہ سے نہ جڑے آخرت اس کے دل پر غالب نہ ہو تب تک کہ واقعی انسان انسان نہیں بنتا ہے لہذا اہل علم نے اپنی کتابوں میں یہ جو ابواب قائم کیے ہیں زہد و رقائق کے یا مستقل کتابیں لکھی امام احمد نے لکھی امام ابوداود نے لکھی امام البحقین اور کتنے علماء نے لکھی عبد البارک اس کے شروع میں لکھنے والے اور بھی علماء نے لکھی ہے مقصود کیا ہے جہاں انہوں نے عقیدہ اور فقہ کے ابواب قائم کیے وہی انہوں نے اس پر بھی کتابیں لکھی کیوں اس نے کہ سارا قانونی معاملہ عقیدہ اور فقہ کا اپنی جگہ ہے لیکن قرآن کری میں آپ دیکھیں گے جہاں احکام بیان کیے جا رہے وہاں وقت اللہ بھی کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو اللہ کے احکام میں بھی تدبیر کی بجائے تحریف آئے گی اس کو یاد رکھیے اللہ کے احکام جانے گا لیکن اس کو اس پر عمل کرنے کی بجائے اس سے فرار کے راستے نکالے گا جیسے بنی اسرائیل نے کیا جب ان کے دلوں میں سختی آئی تو اللہ کی طرف سے احکام آئیں لیکن چربی بیشنا حرام منع کر دیا گیا ان کو انہوں نے کیا کیا چربی کو پگھلایا اور پگھلا کر اس کو بیس کے اس کی اس کی قیمت کھاتے ہیں چربی بنائے نا اس کا تیل بنا کے ہم بیچیں تو کیا مسئلہ ہے تو جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے بے حصی اس پر تاری ہو جاتی ہے تو پھر انسان اللہ کے حکموں پر چلنے کی بجائے ان اپنی عقل کو ان حکموں سے فرار کے راستے تلاش کرنے میں استعمال کرتا ہے لہذا دیندار بننے کے لیے جہاں عقیدہ اور چک سیکھنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے قلب کا اپنے قلب کی اصلاح کرے اور اپنا اپنے نفس کا تزکیہ کرے اور ہمیشہ سے اہل علم آپ دیکھیں گے یہ دونوں میدانوں میں کتابیں لکھتے چلے آئے ہیں خاص کر کے آپ حافظ قیم رحم اللہ کی کتابوں کو آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک خاص شان کی پائی جائے گی انہوں نے خاص طور پر اصلاح نفس کے اوپر لکھا ہے کیوں اس لیے کہ وہ دور جو تھا صوفیوں کا ایک عجیب قسم کا دور تھا اس کے خلاف کتاب و سنت کی روشنی میں لکھنا ایک بڑا کام ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا اس پر کہا رد کیا وہ سارے طور طریقے جو غلط تھے شریعت کے خلاف تھے اس پر لکھا لیکن ساتھ میں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح حل بھی بتایا کہ اس کی اصلاح کیسے کی جائے اور ان کے جانشین حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے اوپر مستقل کام کیا اور کئی کتابیں ایسی لکھی جس سے انسان اپنے نفس کی اصلاح کر سکتا ہے یہ حصہ بہت ضروری ہے یہ بطور مقدمہ میں کہہ رہا ہوں بات بعض وقت لمبی بھی ہو جاتی ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہمیں کیوں پڑھ رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کی یہی کیوں دوسرا کیوں نہیں عقیدہ کیوں نہیں نماز کیوں نہیں اور بھی تو اب آب ہیں وہ کیوں نہیں اس کی اہمیت دین میں کیا ہے اور امام بخاری کیوں قائم کیے دل نرم ہونا دل تو نرمی ہوتا ہے نا دل نرم ہوتا ہے لیکن سخت بھی ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے اور دینی ماحول سے دور ہونے کی وجہ سے جیسا پچھلے درس میں بھی ہم نے دیکھا تھا تو یہ جو ابواب ہیں یہ اسی یہ احادیث ہیں اور یہ آیات ہیں اسی باب سے متعلق ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ٹھیک ٹھاک کریں پھر وہ ساری جو صفات ہیں جس سے غذا ہوتی ہے پھل ہوتے ہیں ہر پھل کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے اور ہر پھل کا ایک اپنا فائدہ ہوتا ہے پھل جب آدمی کھاتا ہے اس میں جو غذائیت ہوتی ہے وہ اس کی جسم کو قوت دیتی ہے اور اس کا اپنا ایک ذائقہ اس کی ایک لذت بھی ہوتی ہے اسی طرح سے جتنی صفات ہیں یقین توکل خوف محبت اور امید اور خوشبو خشیت انابت اور آپ پوری لمبی فہرست اس کی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 عذاب کی دھمکی ڈر پیدا ہو رہا کہ نہیں تقوی کا مزاج بن رہا کہ نہیں تو اگر دل تازہ ہو فریش ہو دل نرم ہو اگر تو جیسے ہی سنتا ہے کیفیت فورن تاری ہوتی ہے دل اگر سخت ہو کیفیت تاری یا تو تاخیر سے ہوتی ہے یا تو نہیں ہوتی ہے تو آدمی ہمیشہ محروم زندگی گزار رہا ہوتا ہے کیفیت پیدا نہیں ہوتی اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صاحب کہتے کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا انصر رضی اللہ فرما تھے میں نے اس سر اٹھا کے دیکھا ساری مجلس میں سب اپنے امام اپنے کپڑے سر پر ڈال کر سسکیاں بھر کر رو رہے تھے صحابہ جیسے مضبوط لوگ جو میدان جنگ میں لوگ ان کو دیکھ کے بھاگتے تھے لیکن ان کے دل نرم تھے اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کر فوراً اثر ہوتا تھا تو یہ جو قلب کی کیفیت ہے اگر یہ حاصل نہ ہو تو انسان زندگی گزار کے چلا جاتا ہے لیکن اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا بہت کچھ یعنی اس نے دنیا میں کئی پھل نہیں کھائے کھائے لیکن پھر بیمار کھائے اور اس کو ذائقہ محسوس ہی نہیں ہوا کیسا محروم گیا وہات ہیں, ہیں جو قرآن سنت میں آئی ہیں ان کی اپنی اپنی, اپنی ایک لذت ہے غلطی ہو جانے کے بعد ندامت سے رونا اس کی اپنی ایک لذت ہے اور وہ اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ اگر اپنی کمال کے ساتھ ہو تو اس کی بھی مفرت ہو جائے زانیہ عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا مجھے پاک کیجیے لمبا قصہ میں تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا لیکن جب اس کو رضم کیا گیا اور صاحبی نے ایک سخت بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینہ کے گھروں پر اس کو تقسیم کیا جائے تو سب کی مختلف ہو جائے اتنے اتنے گھروں پر اور اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ اس نے اپنی جان کو پیش کر دیا تو وہ جو کیفیات اس کی تھی ان کی کیفیات کی گنا ہونے کے باوجود اتنی اعلیٰ توبہ تو علماء کے بعض اوقات بندے کی توبہ بھی اتنی اعلیٰ ہوتی ہے اس کی ندامت اس کا خوف اس کا آخرت کے بارے میں بے چینی یہ جو کیفیت ہے اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے اس کو مفرت کر دی یہ جو چیز ہے ہماری ہماری زندگی میں آئے اللہ مجھ کو بھی عطا کرے ہم سب کو عطا کرے تو یہ جو علماء کی کتابیں ہیں ان کا مقصود یہ ہے ان احادیث کا مقصود یہ ہمارے دل میں آیات تو احادیث کے لیے وہ کیفیت پیدا ہوں جو ان سے پیدا ہونی چاہیے اور آسانی سے پیدا ہو جاتا ہے دل اگر سخت ہو تو اس میں دقت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی عطا فرمائے آج ہم حادیث نمبر سترہ سے شروع کریں گے میں سمجھتا ہوں پچھلے درس میں ہم حدیث نمبر سولہ تک آئے تھے یعنی حدیث نمبر چھ سے شروع کریں گے آخری جو بات ہم نے دیکھی تھی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ ان کا دودھ والا قصہ جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے کو بھی زیادہ کر دیتا ہے لیکن اس میں اصل سبق ہمارے لیے تھا کہ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے فقر و فاقے کی اور تنگی کی زندگی گزارتے تھے جبکہ وہ آخری اس بات کے حقدار تھے کہ دنیا میں ان کے لیے اللہ نعمتیں ان کے دروازے کھول لیکن اللہ کے نیک بندے دنیا میں قلت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اس سے ہی سبق ملتا ہے اور تھوڑا بھی زیادہ ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو, تو بعض اوقات اللہ تعالی اپنے بندوں کے لیے تھوڑا بھی زیادہ کر دیتا ہے یہ تو ایک پیالہ ہے لیکن سب کے لیے کافی ہو گیا ہے تو اللہ کی طرف سے کمی زیادتی ہوتی ہے اللہ برکت ڈالنے والا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر چھ حدیث نمبر ہماری جو فہرست ہے لسٹ ہے اس میں ترتیب ہے اس میں سترہ نمبر کی حدیث ہے اور ہمارے سامنے بہت ساری حدیثیں لمبا ہم کو کام ہے اب یعنی مکمل کرنا اللہ کرے آسانی سے ہو جائے مکمل لیکن ان میں بات اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سرسری مکمل کرنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ہم اس میں جو غذا ہے اس کو حاصل کریں جو ہمارے قلب کے لیے دوا ہے اس کو حاصل کریں اچھی طرح سے حضرت عرو سے کہا, حضرت عائشہ نے سے کہا ان اختی میری بہن کے بیٹے یعنی میرے بھانجے ہمارا حال یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ہم ہلال پر ہلال دیکھتے رہتے ہیں اور ایک کے بعد ایک کے بعد ایک تین تین ہلال مہینے کا نیا چاند دیکھتے صلاح فی شہر دو مہینے میں تین ہلال دیکھ یعنی پہلا مہینہ شروع ہوا اس کا ہلال دیکھا پھر وہ مہینہ ختم ہوا ایک مہینہ ہوا دوسرا مہینہ شروع ہوا اس کا ہلال دیکھا کہ وہ مہینہ ختم ہوا تیسرے مہینے کا ہلال دیکھا تین ہلال دیکھے یعنی دو مہینوں کا عرصہ گزر گیا وما رسول اللہ صلی اللہ علیہ نام لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولا نہیں جلتا تھا آگ نہیں جلتی تھی کھانا نہیں بنتا تھا بکل تو ماں ماں کا اور وہ نے پوچھا آپ لوگوں کا گزر بسر کس چیز پر ہوتی تھی دوسرے پانی اور پانی پر دو دو مہینے ہمارے گزر جاتے ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ انصاری پڑوسی تھے ان کے پاس کچھ دودھ دینے والے جانور ہوتے تھے اونٹنیاں, بکریاں صلی اللہ علیہ وسلم من ابیات فیسین وہ اپنے گھروں سے ان کو بھیج دیتے تھے جانور یا ان کا دودھ اور پھر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دودھ دے دیتے تھے یعنی ان کے ذریعے سے وہ ملتا اور وہ آپ کی لیتے تھے تو آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ اور حال کیا تھا؟ بیویوں کا کیا حال تھا توقع میں زندگی گزارتے تھے کوئی ہم میں سے ایسا ہے کہ جس پر پورا رمضان اس طرح گزرا ہو کہ اس نے سوائے کھجور اور پانی کے کچھ نہ کھایا ہو نبی صلی اللہ اور اس ان کے گھروں میں دو دو مہینے ایسا گزر جاتے تھے کہ اس میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا اور چولہا نہیں جلتا تھا آج اگر ہمارے گھر میں ایک دن ایسا ہو تو ہم یہ سمجھیں گے کہ بہت بڑا کارنامہ ہمیں نے کر دیا بہت بڑا فخر واک اور پھر ہم نہ جانے اللہ سے کیسے بدگمان ہو جائیں کہ اللہ تعالی ہم کو کیوں نہیں دے رہا ہے لیکن وہاں آپ دیکھیے کہ کوئی شکایت نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ اس حال میں بھی شکایت نہیں ہے کھجور پر اور پانی پر گزارا ہو رہا ہے اور پھر کبھی پڑوسی کچھ بھیج دیتے ہیں دودھ بھیج دیتے ہیں یا دودھ والے جانور بھیج دیتے ہیں تو پھر اس میں سے دودھ پی کر گزارا ہو رہا ہے تو کبھی دودھ پانی اور کھجور بس اس غذا پر وہ دو دو مہینے گزار لیتے تھے تو یہ زندگی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہمارے پاس سب کچھ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے شکایت لالچ اور مستقبل میں اور بڑے بڑے پلان لیکن آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا حال یہ تھا ایسی شخصیت جس کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان سے سواری بھیجی اور آسمانوں کی سیر جن کو کرائی آسمانوں میں نبیوں سے ملاقات ہوئی پھر آپ کو لے گئے اور بیت المقدس میں نماز پڑھائی نبیوں کو ایسی شان والی شخصیت جس کو فرشتے بھی آسمان میں پہچانتے ہیں اور انبیاء جس کے تابے ہیں جس کی مختدی بن کر انبیاء نماز پڑھتا ایسی شخصیت جس کے لیے شاہی سواری بھیجی جا رہی ہے آسمان سے جن کے لیے سب سے بڑا فرشتہ آ رہا ہے ریسیو کرنے کے لیے لینے کے لیے لے جانے کے لیے جبری لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کئی حال تھا لیکن کبھی آپ کی زبان سے شکایت نہیں کی. تو یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقع میں گزارا کرتے تھے اور آپ کی بیویاں بھی وہ عورتیں بھی بڑی دیندار تھیں ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں اور آپ کی تربیت پائی ہوئی تھی ودما تھی کن نمن آیات اللہ وکما اللہ نے خود کہا یاد کرو اس کو جس کو تمہارے گھر میں پڑھا جاتا ہے اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کرتے ہیں تو گھروں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت بھی کرا کیا کرتے تھے اپنی بیویوں تو وہ ایسا حال وہاں پر تھا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 تو آج کے دور میں بھی وہ عورت گھر کے لیے خیر کا دریا بن سکتی ہے عبداللہ بن زبیر بن عوام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ لما نزلت تم النعیم جب یہ آیت نازل ہوئی پھر قیامت کے دن تم سے نعمتوں کا سوال ہوگا نعمتوں کی پوچھ ہوگی الزبیر یا رسول اللہ وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول کون سی نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کون سی نعمتوں کے بارے میں هُمَ أَتَّمْرُ <وَلْمَا> ہم تو بس یہ دو کالی چیزیں کھاتے ہیں کھجور اور پانی ایسی کون سی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں جن کی ہمارے سے جن کا محاسبہ ہوگا پوچھ ہوگی گیارا آما ان سیکون آپ نے کہا ہاں اس کا بھی ہوگا یعنی یہ پوچھ ہو کر رہے گی یعنی یہ بھی کیا کم نعمت ہے کہ اللہ تعالی نے یہ نعمت عطا کی ہے یعنی آپ دیکھیں کہ وہ اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بھی نعمت ہے اگر پانی کا ایک گھونٹ آدمی کو سہارا میں نہ ملے بتائیے ریگستان میں آدمی گرمی میں جا رہا آپ دیکھیے کورونا کے وقت میں خود ہمارے اپنے ملک میں ہندوستان میں لوگوں کو پانی تک ملنا مشکل ہو گیا تھا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 کورونا کے وقت میں آپ دیکھیے آکسیجن کے سلینڈر نہ ملنے سے کتنے لوگوں کی موت آج آدمی آسانی سے سانس لے رہا ہے। اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہوا پھیلا کے رکھی ہے, آدمی لے رہا ہے। لیکن پھیپڑوں میں جب سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت تھی اور مشینوں سے اس کو آکسیجن دینے کی ضرورت تھی ایسے وقت میں آدمی کو جب وہ نہیں ملتا تھا تو اس وقت میں سمجھ میں آتا تھا کہ اس آکسیجن کی کتنی قدر ہے کتنی قیمت ہے तो इसको याद रखें نعمتوں کا آسانی سے مل جانا ان کی قدر کو گھٹا دیتا ہے یہ ایمان ہے جو انسان کو نعمتوں کی قدر دلاتا ہے اور آدمی کے پاس اگر واقعی بصیرت ہو اس کے کھونے کا احساس ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں جو لکمہ آپ کھا رہے ہیں یہ چھن جاتا ہو یہ آخری لقمہ اس کے بعد کھانا ختم مجھ کو دس دن تک کچھ ملنے والا نہیں تو اس آخری لقمے کی قدر آپ کو معلوم ہو جو کھجور کے ہاتھ میں اگر آپ کو معلوم ہو کہ اب پچاس دن تک کچھ ملنے والا نہیں اتنا ہی ہے میرے پاس تو اس کی قیمت سب سمجھ میں آئے گی کہ کتنا قیمتی ہے تو اس حدیث میں آپ دیکھیں صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کہ کیا اس کو اس کی بھی پوچھ ہوگی آپ نے کہا ہاں یہ ہو کر رہے گا تم سے نعمتوں کی پوچھ ہونے والی ہے امام مدین نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیۃ اللہ المتب پاوین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی راتیں کئی کئی راتیں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک لگاتار گزارتے کہ آپ خالی پیٹ ہوتے کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ کھایا نہیں ہوتا تھا کئی راتیں آپ ایسی گزارتے کہ رات میں آپ نے کچھ کھایا ہی نہیں ہوتا تھا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا معمول تھا کہ آپ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں لمبی لمبی رکتے پڑا کرتے تھے دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں امت کے مسائل اس قبیلے میں جھگڑا ہوا اس کو حل کیا فلاں کا طلاق کا مسئلہ نکاح کا معاملہ فلاں فتنے منافقین کی فتنے یہود نسارہ کی فتنے کہیں سے جنگ کا مسئلہ پیش آ رہا ہے کہیں کچھ مسئلہ ہے پھر گھر والوں کی تربیت کا معاملہ ہے مسلمانوں کو دینی عقائد مسائل اور ساری چیزیں سکھانا نمازوں کا اہتمام پھر گھر پہ آ کے رات میں لمبی نماز پڑھنا عمر کتنی ہے پچاس سے زائد ہے چالیس تو وہاں مکہ میں تھی اس کے بعد تیرہ سال پھر اس کے بعد یہاں پچاس سے زیادہ عمر ہے جوانی بھی نہیں ہے اور پھر ایسے وقت میں گھر میں ہے رات میں کھانے کے لیے کچھ نہیں رات میں بھوکے ہی ہیں وہ ایسے ہی لیٹ گئے پھر اس کے بعد آخری وقت میں اٹھے اور نماز لمبی لمبی نماز پڑھ رہے بھوکے پیٹ کے ساتھ اسی طرح سے آپ قدم اپنے اللہ کے رب العالمین کے سامنے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں لمبی لمبی رکتیں گیارہ رکتیں پھر اس کے بعد صبح ہو گئی اس کے بعد نماز کے لیے چلے گی یہ حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کبھی آپ کی زبان سے شکایت کبھی نہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والے ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والے یہ دینداری ہے یہ ہے جو آدمی کو واقعی جب ایمان کی قوت نصیب ہوتی ہے تو آدمی کے لیے مجاہدہ بھی آسان ہو جاتا ہے کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لیا جدون اور آپ کے گھر والوں کو بھی کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا رات کا وہ کانا اکثر و خوب ذہم اور اکثر ان کا ان کی روٹی جو کی روٹی ہوا کرتی تھی بس کبھی روٹی ہے تو سالن نہیں کبھی پانی ہے کبھی کھجور ہے بس اسی پر گزارا کر لیتے تھے اللہ سے چاہتے تو دنیا کی ساری نعمتیں مانگ لیتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر گزارا کر لیتے تھے امام تر نے اس کو روایت کیا تو یہ باب اور یہ حدیثیں ہم کو بتاتی ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا طرز دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ قلت پر گزارا کر لیتے ہیں اللہ کی شکایت نہیں کرتے ہیں اور اس پر راضی رہتے ہیں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 تو جس کا دل جنت سے آخرت سے متعلق ہو وہ دنیا کی موج مستی میں اس کا دل نہیں لگتا تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو سلف کی زندگی میں آپ کو دیکھنے ملتی ہے صحابہ کی زندگی بھی ایسی تھی اور آبھی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تمہارے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور میں نے پورا گن کے دیکھا تو کئی پیون تیرہ کے قریب پیونوں نے شمار کیے لباس کے اندر اور ایک چمڑے کا بھی تھا اس میں ایسے لباس آپ دیکھیے آج ہمارے پاس کیا نہیں ہے لیکن سب کچھ ہو کے بھی ہمارے پاس واقعی وہ شکر نہیں جو ہونا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اس کے توفیق ادا فرمائے باب نمبر اٹھارہ اور ہماری ترتیب میں باب نمبر چودہ ہے باب القصد والمداومتی علی العمل عمل پر مداومت کا اہتمام کرنا قصد کے ساتھ قصد اور مداومت کا بیان اعمال کے سلسلے میں قصد کہتے ہیں میانوی کو یعنی ماڈریشن جس کو ہم کہتے ہیں نہ کم کیا نہ بہت اتنا زیادہ کے ضرر پہنچے نہ اتنا کم کے ادا نہ ہو نہ جات کے لیے کافی نہ ہو اور اتنا زیادہ کے دوسری ذمہ داریاں خراب ہو جائیں یا اس عمل میں اتنا غلو کر دیا کہ جتنا مناسب نہیں تھا تو ایسا نہیں بلکہ ان کے درمیان چلتا تو اس کو کسٹ کہیں گے مداومت کہتے ہیں لگاتار عمل کرنے کو اور مداومت کا مدار قصد پر ہوتا ہے امام البخاری نے جس طرح سے باپ باندھا ہے اس میں خود اشارہ ہے کہ قصد اور مداومت کیونکہ آدمی جب بہت کرتا ہے لگاتار نہیں کر پاتا ہے رمضان کی شروعات ہے دائیں بائیں دیکھا قرآن پڑھ رہے ہیں اس کو بھی جوش آیا ہر دن میں چار پارے پڑھوں گا پہلا دن آج چھٹی ہے جمعہ ہے جمعہ سے شخوا رمضان آج کر لیا اس نے کیونکہ چھٹی ہے پھر کل بھی کر لیا ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد جاب ہے اس کے بعد ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں تو اب آدمی کر پاتا ہے نہیں تو جتنا اس نے اپنے لیے طے کیا وہ ایسے وقت میں طے کیا جب اس کے اوپر مشغولیت نہیں تھی لیکن وہ اس کو نبھا نہیں پاتا ہے تو پورا کا پورا چھوڑ دیتا ہے کر ہی نہیں پاتا ہے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 اپنے کام کو مکمل کر سکتا ہے آدمی کام کو ہم پوری کتاب پڑھنا چاہتے ہیں اب علم کے معاملے میں بھی, بھی آپ دیکھیے کوئی کتاب شرط پہ رکھی ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں کتاب کئی سالوں سے اس کو دیکھ رہا ہے تمنا خیال سے دیکھ رہا ہے. اس کو پڑھنا ہے اپنے کولما بہت تعریف کرتے ہیں اس کی الرحیط المختوم ہو یا ابو صلیحدین ہو یا اور بھی کتابیں جتنی ساری ہیں اب آدمی سوچتا ہے اس کو جب بھی دیکھتا ہے دل میں رکھتا ہے خاص کو پڑھتا. دو تین سال سے پانچ سال سے دس سال سے اس کی زیارت تو کر رہا ہے لیکن اس کو پڑھ نہیں پا رہا ہے کیوں پوری پڑھنا چاہتا ہے لیکن اگر یہ دیکھے کہ میں روزانہ اگر تین صفحات پڑھ لوں اگر تھوڑا روزانہ کرتا ہے وہ روزانہ کرتے کرتے کرتے ایک دن کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگا لیکن صرف تمنا کرنے سے کیا ہوگا کہ مکمل اس کو ختم کرنا ہے مکمل نہیں تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا, تھوڑا کرتے کرتے کرتے کوئی بھی کام مکمل ہو سکتا ہے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 قصد یہ ہے کہ آدمی درمیانی لیول کا عمل کرے اتنا زیادہ بھی نہیں کہ کافی نہ ہوزو امام الباری نے جو باب قائم کیا ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ عوامل کو عمل کرنے والے کو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 اتنا زیادہ پڑھ لیا کہ پھر گردن دکھنے لگی پیٹ دکھنے لگی اسپائن میں تکلیف ہو رہی ہے ایسا ہو سکتا ہے بعض اوقات آدمی عمل اتنا زیادہ کر لیتا ہے کہ آئندہ کرنے کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں یہاں امام البخاری کریں ایسا مت کرو اتنا کرو یہ فرائض کی بات نہیں ہو رہی فرائض کو جتنے اپنا کرنا ہی کرنا ہے لیکن نوافل میں آدمی اتنی مقدار عمل کی اختیار کرے جس کو ہمیشہ نبھا پائے اور جس سے دوسری ذمہ داریاں برباد نہ ہوں کہ بل یا عمل بے طلب تو فن و تدریجن لیمل بلکہ آدمی عمل کریں نرمی کے ساتھ اور تدریج کے ساتھ یہ دو باتیں ہیں نرمی کے ساتھ اتنا لیج اتنا نبھا پائے گا اپنے اوپر ظلم نہ کرے اور دوسرا یہ کہ تدریج کے ساتھ کریں یعنی تدریج کس کو کہیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھانا جیسے آپ دیکھیے جم میں کوئی آدمی جاتا ہے کیا کرتا پہلے دن بڑا وزن اٹھاتا ہے نہیں پہلے دن چھوٹے وزن اٹھاتا ہے کیونکہ آج تیرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے آج کی کیپیسٹی دیکھ کل کا خواب نہیں کل کے خواب کے حساب سے آج نہیں کر سکتا ہے آج کی طاقت کے اعتبار سے کرنا پڑے گا پھر بڑھاتے بڑھاتے بڑھاتے ایک دن اس کی خوات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بڑے و بھی سکتا ہے تو طرح سے آدمی تدریف کے ساتھ عمل کرے. تو سے کتنا ہو سکتا ہے اتنا کر پھر بڑھاتا چلا جا یہاں تک کہ تو زیادہ کرنے کے لائق ہو جائے۔ بل یعملو بتلطوف والتدريج ليدوم عمله ولا ينقطع تاکہ عمل ہمیشہ جاری رہے اور منقطع نہ ہو۔ ابن حجر نے فتوح الباری میں بات اللہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مجاہدہ یا مجاہدے میں غلو سے روکا ہے۔ اور صوفیوں کے یہاں یہ چیز زیادہ دکھائی دیتی ہے ایسے مجاہدے جو یعنی اسلامی مزاج کے مطابق نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اخرت کی فکر کی وجہ سے بعض صحابہ میں چیز پیدا ہو جاتی تھی مثال کے طور پر انس بن مالک رضی اللہ تعالی کہتے ہیں قال دخل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاذا حبل ممدود بين الساريات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے داخل ہوئے تو دو ستونوں کے درمیان رسی لٹکی ہوئی دکھائی دی ایک رسی لٹکی ہوئی ہے الحبل؟ آب مجھے یہ رسی کیسی ہے قالو هادا حبل یہ رسی حضرت زینب کی ہے فدا فتحت نماز پڑھتی ہے نماز پڑھتی ہے نماز پڑھتی ہے جب تھک جاتی ہیں رسی کو پکڑ کے نماز پڑھتی ہے اتنا مجاہدہ وکال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ جب تک کہ عبادت کا نشاط رغبت باقی ہے عبادت کرے یعنی نفل عبادت جب تک نشاط باقی ہے کرے خوش و حواس میں آدمی ہے اور جسم اس کا مزاج ساتھ دے رہا ہے عبادت کرے اور جب وہ تھک جائے تو بیٹھ جائے جب وہ تھک جائے تو بیٹھ جائے اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو مجاہدے میں غلو نہیں کرنا چاہتی ہے ابدیل کی ایک صحابی عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے طے کیا میں روزانہ روزہ رکھوں گا اور رات بھر میں قیام ال کروں گا گا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیوز پہنچی ہے کسی نے بتایا ایسے ایسے ارادے کبھی گا نہیں رات بھر قیام لیر کروں گا اور ہر دن روزہ رکھوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے ان کے گھر کو گئے اور آپ نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تم ایسا کرنے والے ہو کیا بات صحیح ہے کہاں اللہ کے رسو آپ نے کہا ایسا مت کرو ایسا مت کرو کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تمہاری آنکھ کے اندر چلی جائیں گی اور تمہارا جسم کمزور پڑ جائے گا بلکہ تم کو چاہیے کہ تم روزہ رکھو تو کبھی چھوڑ بھی دو اور رات میں قیام کرو تو آرام بھی کرو سو بھی تاجب بھی پڑو اور روزہ رکھو بھی اور چھوڑو بھی کیونکہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے تمہارے مہمان کا تمہارے اوپر حق تو اس حدیث میں آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مجاہدے میں بہت زیادہ مجاہدہ کرنے سے بھی روکتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ لگاتار عمل کے لیے ضروری ہے کہ اس میں میانہ روی ہو اس میں قصد ہو نہیں تو آدمی چار دن کرتا اس لیے اکثر آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ عمل کرنے والے ہمیشہ عمل نہیں کر پاتے بہت تیز دوڑنے والا دور تک نہیں دوڑ پاتا بہت فل اسپیڈ میں بھاگ رہا کتنا سانس تو پھولے گا نا پھر رک کے بیٹھ جائے گا اور اتنا اگر بھاگ لیا ہو کہ جسم کی کیپاسٹی نہیں ہے تو پھر ڈاکٹر کو بھی بلانا پڑ سکتا ہے اتنا بھاگ لیا کہ جسم بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں پھیپڑے اور اس کا دل بالکل اس کے لیے تیار نہیں تھا اس پہ اتنا بوجھ ڈال دیا کہ انجن کیا ہو گیا بریک ڈاؤن ہو گیا اس کا تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے آدمی عمل میں میانہ روی اختیار کرے ایسا دوڑے کہ وہ دوڑتا رہ سکتا ہو لمبی دوڑ دوڑ سکتا ہو عمل میں بقا کے ضروری ہے کہ قصد ہو یہ بہت اہم باب ہے جو خاص کر کے عمل کرنے والوں کے لیے نوافل کا اہتمام کرنے والوں کے لیے لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے دور میں عمل کی ترغیب کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہمارے اوپر سستی زیادہ چھا گئی ہے ایسی حدیث سن کر ہم لوگ اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. زیادہ نہیں کرنا لیکن زیادہ نہیں کرنا وہ ان کے حساب سے بولا جا رہا ہے ہمارے حساب سے نہیں ہم لوگوں کا عمل ویسے بھی کم ہوتا ہے ہم ہر عمل میں عموماً ڈنڈی مارنے والے بن گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے تو آج کے دور میں ہم کو مجاہدے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے ہر چیز میں کمی ہو گئی ہمارے اذکار کا حال دیکھیے ہماری تلاوت کا حال دیکھیے ہماری عبادات کا تاجر کا حال دیکھیے ہمارے مطالعے کا حال آپ دیکھیے ہمارے نفل روزوں کا حال دیکھیے تو آج ہمارے پاس مطلب ہم کو اور ترغیب کی ضرورت ہے لیکن چونکہ دینی اصول اس کو جاننا ضروری ہے صوفیوں میں یہ چیز آپ کو زیادہ ملے ایسے ایسے مجاہدے انہوں نے ایجاد کیے جو انسان کی فطرت کے بھی خلاف ہیں جیسے عیسائیوں کے اندر وہ چیز آئی رحبانیت آئی انہوں نے بھی صوفیوں نے ان کو دیکھ کے اختیار کیا بہت تو قصے صوفیوں کے ایسے انہوں نے عیسائی راہب کو دیکھا اور پھر اس کے اوپر اپنے مجاہدے کے لیے اس سے ترغیب دی بلکہ ایسے ایسی مجاہدے کیے سلاۃ الماخوش ایسی نمازیں پڑھی اور بعض لوگوں نے لکھا ہے اشرف ری تھانوی وغیرہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے بعض صوفیوں نے ایسے مجاہدے کیے جس کو سلات الماقوز کہتے ہیں الٹی نماز الٹی نماز کیسی ایک خ... یعنی اندھے کنویں کے اوپر جو پیڑ ایسا ہو اس کے اوپر اس کی شاخ کو رسی باندھ کے آدمی نماز الٹا لٹکے پڑھے اب بتائیے اللہ تعالیٰ ہدایت ادا کرنا اگر ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا اس کی نماز پڑھنی پڑے گی لیکن انہوں نے یہ بھی کیا ہے یہ بتاتا ہے کہ انسان جب مجاہدے پر آتا ہے اور سنت کے علم سے کتاب و سنت کے علم سے عاری ہو کر مجاہدہ کرتا ہے تو کتنی بڑی جہالت کا منتخب مطلب ہوتا ہے اور ہلاکت کا بھی ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے ملیں گی تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قصد مجاہدے میں ہونا چاہیے مجاہدے میں کست یعنی میان آ سکتی ہے جب کتاب و سنت کا علم آدمی کے پاس ہو یہ کتنا مجاہدہ کرنا چاہیے کون بتائے گا یہ مجاہدہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ابو ہرین رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے حدیث نمبر اٹھارہ ابی حریرہ تھا رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن ینجی احد, احد منکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلائے گا تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا قالوا ولا کال انتیا رسول اللہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کا بھی معاملہ ہے صحیح ہے یعنی آپ کی بھی یہ بات ہے ولا انتار رسول اللہ اللہ کے رسول آپ بھی نہیں یعنی آپ کو بھی نہیں کالا ولا انا میں بھی نہیں میں بھی نہیں مجھے بھی نہیں اللہ آئیے تغمانی جو رحمت اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھ کو ڈھانپ لے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھ کو ڈھانپ لے پھر آپ نے فرمایا سب دقاری وغدو و ٹھیک ٹھاک رہو حق پر سرات مستقیم پر ٹھیک ٹھاک قائم رہو کمال درجے میں قائم رہو قاری اور اس سے قریب قریب رہو وغدو وروحو صبح سفر کرو شام میں سفر کرو وہ من امینجہ اور رات کے کچھ حصے میں سفر کرو تبلغو القصد القصد قصد قصد کست روی ایوریج ماڈریشن درمیانی راستہ اختیار کرو تم پہنچ جاؤ گے مجاہد کہتے ہیں قول ان سداد بکن سے مراد سچی بات ہے تو سدی سداد کا مطلب ہوتا ہے سچائی ٹروتھلس سیدھا رہنا کمال درجے میں آدمی صداقت کے ساتھ حق پر قائم رہے مشکل کام ہے اس حدیث میں کئی باتیں ہیں جو سیکھنے کی ہیں یاد رکھنے کی ہیں نمبر ایک انسان کا اعتماد اپنے عمل پر نہیں ہونا چاہیے یعنی آدمی کہے دیکھو میں نے حج کیا ہے میں نے روزے رکھتا ہوں میں برابر پیر جمعرات کی اور ایام بیج کی بھی رکھتا ہوں اور شوال کی بھی میں رکھے اور میں تلاوت بھی کرتا ہوں ذکر بھی کرتا ہوں اور صدقات و خیرات بھی کرتا ہوں اور دین کا کام بھی کرتا ہوں تو اللہ کا فن و کرم ہے نجات تو ہو جائے گی اس کا اعتماد اپنے عمل پہ نہیں ہونا چاہیے انسان کا عمل جنت کا ٹکٹ نہیں ہے کہ دو اور مجھ کو چھوڑو ابھی ایسا نہیں کر سکتا ہو. کیونکہ وہ قبولیت کا محتاج ہے دنیا میں آدمی کے پاس اگر ٹکٹ کچھ ہو بتا کے پاس تو چھوڑنا ہی پڑتا کسی کو روک نہیں سکتا کوئی اس کو میرا ہاک ہے بھائی میں جاؤں گا اندر لیکن جنت میں ایسا نہیں جائے گا آدمی کی کوئی ٹکٹ دکھا دے میں نے اتنا کیا ہوں اور کمایا ہوں اب میرا ہاک ہے اندر جانے کا نہیں بلکہ جب تک کہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس کو ڈھانپ نہ لے اور اس کے عمل کو ٹوٹے پوٹے ہونے کے باوجود بھی قبول نہ کر لے تب تک یہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے تو انسان اپنے عمل کے ذریعے جنت میں جائے گا لیکن اللہ کی رحمت کی بنیاد پر عمل غیر اہم نہیں ہے لیکن آدمی محض عمل سے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جب تک کہ اللہ اس پر رحم کر کے اس کے عمل کو قبول نہ کر لے پچاسوں عیبوں کے باوجود ہمارا عمل کتنا پرفیکٹ ہے ہم خود جانتے ہیں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 یہ سمجھایا کہ اپنے عمل پہ ٹکو مت عمل کرو لیکن عمل کے اوپر مدار نہیں ہے کہ عمل کر لیا تو جنت مل کے رہے گی نہیں یہ اللہ کی رحمت ہے جس سے تم کو ملے گی جنت اللہ قبول کرے گا تو ملے گی نہیں تو نہیں آپ بھی صحابہ نے پوچھا صاحب نے کہا ہاں میں بھی کیونکہ سارے بندے ان کے اعمال قبولیت کے محتاج ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کیا کرتے تھے رہ ببا بط اللہ کو انشاء اللہ پیاس چلی گئی رگیں تر ہو گئی اور اجر پکا ہو گیا اگر اللہ نے چاہا تو اس میں یقین کے ساتھ ساتھ توازو بھی ہے اگر اللہ چاہے تو اجر دے گا اگر اللہ نے چاہ تو انشاء ضرور دے گا لیکن اللہ نے چاہا تو ملے گا تو اللہ کی مشیت پر موقوف کرنا اپنے عمل کی قبولیت کو اور اجر کو یہ بندگی کا کمال ہے اور انبیاء کو یہ کمام درجے میں نصیب ہوتا ہے ورنہ آدمی کی نگاہ اپنے عمل پر ہوتی ہے اللہ کی طرف نہیں یہاں بتایا گیا کہ مومن کی نگاہ اللہ کی رحمت پر ہونا چاہیے اپنے عمل پر نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمل نہ کریں عمل کریں لیکن عمل کرنے کے بعد بھروسہ عمل پر نہ کریں بلکہ وہ بھروسہ کس پر کریں اللہ پر کہ اللہ نے قبول کیا اللہ نے رحم کیا تو ہی جنت میں جائیں گے بھائی ورنہ پتہ نہیں ہمارا عمل قبول ہوگا کہ نہیں یہ ایک بات اس میں ہے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ندی نیوسر یہ کیوں آپ نے کہا کس یاد میں کہا جا رہا ہے صحابہ کے سامنے جن جہنم کی باتیں جب آئی صحابہ کو محسوس ہونے لگا کہ اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے بہت عمل کرنا پڑے گا بہت عمل کرنا پڑے گا اور پھر عمل کرنے لگے جس کی مثال آپ نے دیکھی دو مثالیں دیکھی آپ نے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ دنیا ختم ہونے والی ہے آخرت اصل ہے اور جنت پانے کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے بہت عمل کرنا پڑے گا تو ان کی زندگی میں عمل زیادہ ہو گیا اور وہ گھبرا گئے پریشان ہو گئے پھر ایسے مجاہدے کرنے لگے رسیاں لٹکا لیں یا اسی طرح سے میں ہر دن روزہ رکھوں گا اور ہر دن میں تاجر پڑھوں گا سوں گا ہی نہیں رات میں یہ چیز ان میں آنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اس نے فرمایا ان نینسر دن آسان ہے دن آسان ہے وَلَن يشاد إلا جو بھی آدمی دین سے ہاتھا پائی کرتا ہے مزاحمت کرتا ہے اور اس کے ساتھ سختی برتتا ہے دین پر چلنے میں اختیار کرتا ہے تو ایسے آدمی پر دین غالب آ جاتا ہے بھئی آپ نیکی کرتے رہو گے کتنا کر پاؤ گے کتنا دوڑ گے کبھی نہ کبھی تو رکنا پڑے گا امال کی اتنی کثرت ہے دین میں کہ ایک آدمی کر کر کے کرے تب بھی عمل باقی رہیں گے نیکیوں کے راستے اتنے زیادہ ہیں اور عمل کے مواقع اتنے زیادہ ہیں آدمی تھک جائے گا اللہ اجر دیتے دیتے نہیں تھکے گا آدمی تھک جائے گا لئی دینا احدال غلط ہو جو دین سے مزاحمت کرتا ہے جیتنے کی کوشش کرتا ہے میں زیادہ عمل کروں گا تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے دین میں عمل اتنے زیادہ ہے تو سب کچھ کر پائے گا نہیں کر پائے گا سدوقاری اب شروع آپ نے تین چیزیں یہاں پر کہیں سدو کاریبو اب شروب سداد کا مت ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک دین پر قائم رہو نہ کوتاحی نہ تقسیم نہ غلو, غلو. بیچ میں رہو بالکل پرفیکشن کے ساتھ دین پر قائم رہو بہت مشکل نہیں ہے کہ آپ نے اس کے بات کہا وقاری اس سے قریب قریب رہو اصل مقصود تو سداد ہے تم نہیں کر پاؤ گے اتنا تو آپ نے اس کا دوسرا آپشن رکھا تھوڑا نزدیک نزدیک رہو اس سے پرفیکشن سے خوشخبری سن لو اور خوش رہو وہ تعین و بل گد ہوا تھی وہ روح تھی وہ شعی کی منت دل جا اور مدد چاہو صبح کے سفر سے شام کے سفر سے اور رات کے کچھ حصوں میں سفر کر کے علما نے کہا آخرت کی کامیابی کی طرف جنت کی طرف بڑھنے والے آدمی کی مثال مسافر کی طرح ہے لگاتار وہ دوڑاتا رہے گا اپنا گھوڑا اپنا اونٹ ایک وقت آئے گا اونٹ گھوڑا تھک جائے گا بھوک سے پیاس سے اور لگاتار دوپ میں دوڑنے سے بیمار پڑ کے مر جائے گا وہ تو کیا کرتا ہے مسافر لگاتار نہیں دوڑاتا اس کو اوقات کی رعایت کرتا ہے اس صبح کے وقت میں ٹھنڈے وقت میں تھوڑا سفر کرتا ہے شام کے ٹھنڈے وقت میں تھوڑا سفر کرتا ہے درمیان میں جانور کو آرام دیتا ہے چارہ دیتا ہے تھوڑا سا اس کو تھوڑا ریسٹ اس کو دیتا ہے پھر رات کا وقت آتا ہے رات میں بھی تھوڑا آرام کرتا ہے جانور کو بھی آرام کراتا ہے اور پھر اس کے بعد میں رات کے کچھ حصے میں سفر کرتا ہے وہ سواری کی بھی رعایت کرتا ہے اپنی بھی رعایت کرتا ہے اور سفر کا بھی خیال کرتا ہے دونوں میں بیلنس رکھتا ہے اگر لگاتار وہ دوڑاتا رہے ایک وقت آئے گا وہ تھک کے بالکل نیچے گر جائے گا منزل پر پہنچ نہیں پائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بتایا آخرت کے لیے تم کو جانا ہے کامیاب ہونا ہے دوڑنا ہے اپنی جگہ ہے لیکن اس سفر میں عقل مندی سے سفر کرو غلومت کرو عمل کرو راحت بھی لو جسم کو راحت بھی دو اسی لیے صحابی سے کیا کہا تم رات میں تہجد پڑھو آرام بھی کرو روزہ رکھو چھٹی ملو کبھی روزہ مت بھی رکھو تو آدمی عمل اور آرام ان دونوں کو جمع کرے یعنی کہ لگاتار آدمی دوڑتا ہی رہے دوڑتا ہی رہے اس طرح سے کہ آدمی پھر ایک وقت آ جائے آدمی نہیں کر پائے بیمار پڑ جائے آدمی لگاتار روزے رکھ رہا آدمی زندگی بھر بیمار پڑ جائے گا آدمی نہیں کر پائے گا یا پھر وہ روزے رکھ سکے گا لیکن باقی محنت کے کام نہیں کر پائے گا اس آدمی کو سفر میں آپ دیکھیے ایک آدمی کے پر لوگ سہایا کر کے رکے ہوئے ہیں. وہ آدمی پڑا ہوا ہے وہاں پہ آپ نے کہا کیا ہوا ہے ہو. سفر یا فی سفر کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نہیں نہیں جب کہ آپ روزہ رکھتے تھے بعد کو اپنی نے اجازت دی لیکن سفر میں روزہ رکھنا ایسے آدمی کے لیے نیکی نہیں جس کی نیکی سارے لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں کہ تو روزہ رکھ رہا کوئی اس کو ہوا کر رہا پنکھے سے کوئی اس کے لیے سایہ کیے ہوئے ہے کوئی اس کے پاؤں دبا رہا کوئی اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا ہے اکیلے کی نیکی سے سارے لوگوں کی مصیبت ہو گئی وہ نبھا نہیں پا ہے اس کو اس کی نیکی کئیوں کی پریشانی کا سبب بن گئی تو آپ نے کہا کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے یعنی ایسے لوگوں کے لیے جو تو آدمی جب دین پر چلے تو یہ دیکھے کہ اس کی اپنی کیپیسٹی کتنی ہے دوسروں کی دیکھا دیکھے عمل نہ کرے آدمی ہوتا ہے نا بعض اوقات دوسروں کو دیکھ کے کرتا ہے وہ اتنا کرتا ہے وہ اتنا کرتا وہ اتنا کرتا ہے یہ بھی کرنے جاتا زیادہ لیکن نہیں کر پاتا اور زیادہ دیر تک نہیں کر پاتا تو اس حدیث میں اس بات کی ہم کو ترغیب ملتی ہے کہ ہم اپنی استعداد دیکھیں صداد پرفیکشن کے ساتھ دین پر کائم رہنا تیر کی طرح سیدھا چلنا نہ دائیں ایک دم قائم رہنا ہے بالکل آدمی نہیں کر پاتا اس کی کم کمی سے ہوتی رہتی ہے جیسے آدمی تیر چلا رہا ہے ایک دم نشانے پر جا کے لگنا چاہیے وہی تو مخصوص ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر ایک دم بیچ میں جا کے تیر نہیں لگتا ہے کم سے کم اس سے قریب تو ہونے کی کوشش کر ایک دم دور مت رہے تو اگر واقعی نشانے پر نہیں لگ رہا ہے درمیان میں نہیں لگ رہا ہے وہ نقطے پر نہیں لگ رہا ہے اس سے قریب ہونے کی کوشش کرا کہا قاری پھر اس میں کہا اس لیے ابن حجر اور بہت سارے علماء نے کہا یہاں پر آپ نے اصل کو پہلے بیان کیا لیکن وہ کمال انسان کے لیے ممکن نہیں ہے اس لیے آپ نے ایک اور حدیث میں کہا استقیموا استقیم وسو استقیموا وہی ہے صداد اور استقامت ایک ہی ہے علما نے کہا دونوں ایک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 نبھا نہیں پاؤ گے یعنی پوری طرح سے کمال درجے میں استحکام تمہارے بس کی بات نہیں اسی لیے اللہ تعالی نے جب آیت ناز کی ویسے حق پر قائم رہے اللہ کے دین پر اللہ کے عوامل پر جیسے آپ کو حکم ہوا ہے یہ بہت بھاری گزری آیت اللہ کے نبی صلی اللہ آپ نے کہا نے مجھے بوڑھا کر دیا یہ حکم اتنا سخت ہے جیسا اللہ نے حکم دیا ویسا قائم ہو جائے یہ بڑا بھاری حکم ہے اللہ کے امر کے مطابق قائم ہونا مشکل کام ہے اپنی استعداد کے مطابق قائم ہونا یہ آسان کام ہے تو مطالبہ تو وہی ہے مطالبہ تو وہی ہے اتق اللہ کا توقعات اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے ہمارے بس کی بات نہیں ہے پھر آسانی ہمارے کی گئی کہ فرتخ اللہ مستقات اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا ہماری جتنی اوقات ہیں اس کے اعتبار سے جتنی آدمی کی ہوگی ویسا اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا یہ احادیث بتاتی ہیں کہ دیکھیے ساری چیزیں دین میں ہیں اس تقیم وسو امام احمد ابن مادہ نے اس کو کیا ہے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا دین پر ٹھیک ٹھاک قائم رہو اور اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو تم دین میں حق سے صدا سے قریب کر رہو وَعلموا أَلَّن يُدخل أحدكم الجنة. اچھی طرح جان لو کہ نہیں لے جائے گا تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا وَأَن أحبّل أعمال وإن قلّ. اللہ کے نزدیک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 نل سے وہاں زمین کو آپ دیکھیے وہاں سوراخ جیسا دبا ہوا حصہ آپ کو دکھائی دیتا ہے وہ جو سوراخ ہوا ہے پانی کی ایک قطرے سے ہوتا ہو لیکن ایک قطرے میں اتنی طاقت نہیں کہ سوراخ پیدا کرتے ہیں لگاتار جب ایک کترا ایک کترا ایک کترا ایک کترا جب ٹپکتا رہتا ہے تو اس قطرے کے لگاتار ٹپکنے کی وجہ سے وہاں سوراخ ہو جاتا ہے کترے کی مقدار سے نہیں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 آیا تو روزانہ یاد کرنا شروع کر دیئے تھوڑا لگے گا لیکن ایک وقت کے بعد آپ کی کیپیسٹی بھی بڑھ جاتی دو کی ہو جاتی اور ایک تو جاری رہتا آپ کا پھر آگے تین کی ہو جاتی ہے جن لوگوں نے ریسرچ کی اس کے اوپر, انہوں نے کہا کہ تھوڑے سے شروعات کرے اور پابندی رہے آدمی کی لیکن لگاتار کرتا رہے گراف ایسا نہیں جاتا گراف ایسا جاتا ہے اس سے مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ آدمی اگر لگاتار عمل کرے تھوڑا ہی صحیح لیکن لگاتار کرے اس کی ترقی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم کو اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کرنا چاہیے ہم اسے سب چاہتے آپ نے کو جنت میں جانا ہے ہاں جانا ہے. لیکن عمل کریں گے کیسا آدمی کی شکایت کیا ہوتی ہے چار دن کرتا اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے خطبہ آیا سنا ہاں عالم صاحب نے خطبہ دیا سننے کے بعد بالکل تن بدن میں ایمان تازہ ہو گیا اب اس کے طرح سوچتا آج سے میں ایسا کروں گا کوئی بولتا ہے سگریٹ چھوڑ دوں گا کوئی بولتا ہے یہ کروں گا کوئی بولتا ہے موبائل فون سا استعمال کروں گا سب ڈیلنٹ کر دیتا ہے ایک ہفتے کے بعد سب واپس انسٹال کر دیتا ہے۔ ٹک نہیں پاتا ہے آدمی میں اصل چیز یہ ہے نماز پڑھتا یہ کرتا دعا کرتا مطالعہ کرتا لیکن چار دن اصل چار دن نہیں ہے لگاتار عمل کرنا یہ اصل ہے لگاتار امل کرنا اصل ہے دعا بولتے آپ کو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 یہ فطرت میں اللہ نے اس کو رکھا اس طرح سے تو ہماری زندگی میں بھی یہ آنا چاہیے کہ ہم تھوڑے عمل کو اپنائیں اور لگاتار کرتے رہیں تو ہماری ترقی ہو سکتی ہے اور بہت سارے ہم گولز اپنے اچیو کر سکتے ہیں بہت سارے گولز زندگی میں اچیو کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارے گھر میں کتنی ساری کتابیں پڑھی رہتی پڑھتے ہیں ہم لوگ نہیں کیوں نہیں پڑھ پاتے وقت نہیں ملتا ہے قرآن رمدان میں مکمل کر لیتے ہیں عام دنوں میں نہیں کر پاتے لیکن اگر آدمی مثال کے طور پر جب بھی اس کو فرصت ملتی واٹس ایپ جب بھی چیک کیا ایک سزا رکھے اپنے لیے ایک صفحہ پڑھنا ہے قرآن کا ہاں ایک صفحہ پڑھنا ہے یو دیکھا ایک صفحہ پڑھنا ہی اس کا اگر ایک صفحہ پڑھ لے بیس صفحات بیس بار دن میں نہیں پڑھ سکتا ایک پارا روزانہ ہو جاتا لیکن ایک پارا پڑھنا تو ایک ٹائم میں پورا ایک جز پڑھنا مشکل ہے لیکن ایک صفحہ پڑھنا دو منٹ لگتے اس کو تین منٹ بہت قاری عبد الباسط پڑھ رہا ہے تو تین منٹ لگیں گے لیکن آپ دیکھیں تین تین منٹ آپ دن میں کتنی بار نکال سکتے ہیں نہیں لیکن آدمی نہیں کرتا ہے اور کئی اور دنوں تک اس کا قرآن مکمل نہیں ہو پاتا اگر چاہے آدمی تیس دن میں ایک مرتبہ مکمل ہو سکتا ہے اگر دو دو منٹ نکالتا رہو دن میں بیس بار نکالو ایک جز ختم ہو گیا اگلے دن دوسرا جز کیوں نہیں لیکن پابندی نہیں ہو پاتی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے زندگی کی جس کو یاد رکھنا چاہیے اسی لیے میں اس کو زور بھی دے رہا ہوں پابندی سے عمل کرنا چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو یہ گولڈن رول ہے زندگی کا یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی آپ نے فرمایا وہ انہا و انقل اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل ہوا ہے جو پابندی سے کیا جائے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو کوانٹیٹی نہیں کنٹینیوٹی کوانٹیٹی نہیں کنسٹنسی زندگی میں ہونا چاہیے کامیابی کے لیے انسان کی زندگی میں لگاتار عمل بہت ضروری ہے چاہے وہ دین کی دعوت ہو چاہے گھر والوں کی اصلاح ہو اب خود سن لیا کوئی در سن لیا گھر والوں کی اصلاح کے اوپر فوراً جا کے لوگوں کو بیٹھ کے تقریر کرتا اگلے دن سے سب غائب دو تین دن تک چلتا اس کے بعد سب غائب لگاتار عمل نہیں ہے لگاتار عمل ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق ادا فرمائے باب نمبر انیس باب رجا مع الخوف باب رجا خوف خوف کے ساتھ امید کو جمع کرنا یعنی خوف اور امید دونوں کو جمع کرنا اللہ تعالی سے مغفرت کی امید اللہ تعالی سے دنیا اور آخرت میں مدد کی نصرت کی اور نجات کی امید اور اللہ تعالی کی پکڑ اس کے عذاب دنیا میں سزا ناراضگی اور آخرت میں جہنم کا خوف یہ آدمی کو آدمی پر تاری ہونا چاہیے لیکن ایک کو چھوڑ کے ایک کو نہیں پکڑ سکتے کہ آدمی صرف ڈرنے والا ہو اور امید اللہ سے نہ رکھے مایوس ہو جائے یہ بھی صحیح نہیں اور یہ کہ آدمی اللہ سے ایسی امید باندھ لے کہ پھر گنا پر گنا کرتا چلا جائے اللہ غفور الرحیم ہے دونوں غلط ہیں ایسی امید جو انسان کو اللہ کی سزا سے بے خوف کر دے اور ایسا خوف جو اللہ کے رحمت سے مایوس کر دے دونوں غلط ہیں دونوں کو جمع کرنا چاہیے کہ خوف کے ساتھ امید ہونا چاہیے ہمیشہ خوف غالب ہونا چاہیے لیکن سانپ میں امید بھی ہونا چاہیے کیونکہ خوف بڑا محرک ہے خوف ہے جو روکے کے رکھتا ہے کوئی ترغیب دے کے باہر بلائے کچھ لوگ جائیں گے کچھ نہیں جائیں گے لیکن یہاں سانپ آ جائے خوف بڑا محرک ہے جو سب کا اپنی سیٹ سے اٹھا دیتا ہے تو خوف انسان کو حرکت ملاتا ہے آپ دیکھیے مال میں زلزلے جب آتے ہیں تو کیسا بھاگتے ہیں لوگ تو ہلاکت بربادی کا خوف انسان کو حرکت ملاتا ہے لیکن انسان کی زندگی میں اگرچہ خوف نہیں ہو لیکن اسی کے ساتھ ساتھ امید بھی باقی رہنا چاہیے مایوس اللہ سے ہو کر ڈرنا یہ صحیح نہیں ہے تو الرجا مال خوف سفیان ابن عوینا رحم اللہ فرماتی ابنہ ہیں ایک ہے ابن حجر نے ان کی بہت ساری حکمت کی باتیں تہذیب و تحذیب میں ذکر کی ہیں ان کے ترجمے میں سفیان ابن اینا کہتے ہیں قرآن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 یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کر لو اپنی زندگی میں یعنی تورات اور انجیل میں جو احکام ہیں کمال درجے میں جب تمہاری زندگی میں نہیں آئے یہ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے تب تک کہ تم واقعی دین پر نہیں ہوا ان ضلع میں رب اور پھر جو قرآن ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اگر اس کو اپنی زندگی میں قائم نہیں کرتے نافذ نہیں کرتے اس کے مطابق زندگی اپنی نہیں بناتے تو تم کچھ نہیں ہو تم کسی چیز پر نہیں ہو کسی بنیاد پر نہیں کسی دین پر نہیں تم سیات مستقبل پر نہیں معلوم یہاں کہ اللہ کے دین پر قائم ہونا یہ کہ ساری باتیں اللہ نے جو اپنے دین میں بتائی ہیں وہی کے ذریعے سے نازل کی ہیں وہ ساری زندگی میں کمال درجے میں آنا چاہیے تقیم اقامہ کا متودا ٹھیک سے قائم کرنا تو کہتے ہیں یہ آیت میرے لیے بڑی بھاری ہے۔ ابن حجر رحم الله فرماتے ہیں الایۃ تدل ان من لم يعمل بما تضمنه الكتاب الذي انزل عليه لم تحصل له النجاح۔ یعنی ایت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس کتاب میں جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں اگر आदमी ان کے مطابق عمل نہ کرے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 تو ایک بندے کے لیے چاہیے کہ جہاں وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اللہ سے امید بھی شاب آپ ایک نوجوان کے پاس گئے وہ وہ اور وہ موت کے کنارے تھا دوکر. اب موت آئے گی کب آئے گی معلوم نہیں ایسے حالت میں تھا فقالا کئی پتہ جدید آپ نے اس سے پوچھا تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو تمہارا کیا حال ہے قال اللہ رسول اللہ انی ارج اللہ کہا اللہ کی قسم اللہ کے رسول مجھے اللہ سے امید بھی ہے اور میں اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا بھی ہوں مجھے اللہ سے امید بھی ہے اور میں اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے خواہش بھی ہوں ڈر بھی رہا ہوں فقال رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم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 اس حدیث کو امام ات اور ان ماجہ نے بات کیا ہے سے کیا معلوم ہوا سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کو جہاں اللہ سے خوف رکھنا چاہیے اللہ کے عذاب سے وہی اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونا چاہیے جہاں عذاب کا خوف ہو وہاں مغفرت کی امید بھی ہو یا اسی طرح سے جہاں اللہ کے رحمت سے امید ہو اللہ کی پکڑ کا خوف بھی ہونا چاہیے ان دونوں چیزوں کا آدمی اپنے دل میں جمع کرے ان دونوں چیزوں کو آدمی اپنے دل میں جمع کرے اس کو بیلنس رکھنا چاہیے یہ بھی یہ بھی امید رکھے خوف کے ساتھ ڈرتا رہے امید کے ساتھ امید رکھے خوف چھوڑ دے کچھ نہیں ہوتا معاف کرنے والا ہے ہلاک ہوگا ڈرنے لگے میں بچ نہیں سکتا اب میری مفرت ہونے والی نہیں یہ بھی ہلاک ہوگا امید اور خوف دونوں کو جمع کرنا حدیث نمبر انیس ابھی رہتا رضی اللہ, عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ اب ان اللہ, خلق خلقها ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اللہ تعالی نے جس دن رحمت کو پیدا کیا اللہ تعالی نے سو رحمتیں پیدا کی تو اپنے پاس اللہ تعالی نے 99 رحمتیں روک لیں۔ وا ارسل فی خلقه کلہم رحمتن واحده اور اپنی ساری مخلوق پر ایک رحمت ڈال دی۔ بل او علم الکافر بكل الذی عند الله من الرحمتی لم یئس من الجنه اگر کافر کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے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 واقعی اس کو احساس ہو آگے بھی حدیث آئے گی ایسی اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو اس کے سو حصے کیے ننیاں میں اپنے پاس رکھے اور ایک مخلوق پر ڈالا یہی وہ رحمت ہے جس کی وجہ سے مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے ایک انسان دوسرے انسان پر رحم کرتا ہے یہ ایک حصہ ہے جو تمام مخلوق میں تقسیم کر دیا گیا ہے بقیہ ننانوے حصے اللہ کے پاس اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کتنا رحیم ہے اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے اور آپ دیکھیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جب عدل و انصاف کا بیان کیا تو اس سے پہلے رحمت کا تذکرہ کیا صورت الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک اس میں ڈر ہے بدلا دے گا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 اسی لیے کثیر رحمتہ اللہ علیہ شاید کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ رحمت میں امید دلانے کے بعد ترہیب اس کے اندر ہے مالک یوم الدین ڈراوا اس میں ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندے کو امید رکھنا چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے مرجیا کی طرح نہ ہو جائیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس کلمہ پڑھنے پر چاہے کتنے بھی گناہ کریں کچھ نقصان نہیں ہوتا اور نہ خوارج کی طرح ہم لوگ ہو جائیں جو کہتے ہیں کہ اگر گنا ہو گیا تو اسلام سے نکل جاتا ہے اس کے لیے کوئی آپشن نہیں کوئی امید نہیں اس کے لیے. درمیان میں ہم کو رہنا چاہیے کہ ہم عذاب سے ڈریں گناہوں کی وجہ سے ہلاکت سے ڈرے اور اسی طرح سے اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھیں مغفرت کی معافی کی نیکیوں کی قبولیت کی اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس میں فرماتے ہیں النار جنت جنت اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ یہاں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا تو کیا رحمت اللہ کی صفت ہے یا رحمت مخلوق ہے اور بعض اوقات آدمی کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنہ جنت اور جہنم میں حجت ہوئی جنت اور جہنم میں حجت ہوئی آپس میں بحث ہوئی بات ہوئی وکالتہ دہی یدخ الجبارون جہنم نے کہا میرے اندر جبار متقبر داخل ہوں گے بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے ظلم کرنے والے اور گھمنڈ والے میرے اندر آئیں گے وکالت ہادی یدخل عبدالفا او اور جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین قسم کے لوگ فقیر محتاج لوگ آئیں گے کمزور لوگ آئیں گے وکال اللہ وجل ہی اللہ تعالی نے اس سے کہا جہنم سے انت ادابی وہ ادبی من اشاء تو میرا عذاب ہے میں تیرے ذریعے جس کو چاہوں عذاب دوں وکال لحاد ہی انت رحمت ارحم بک من اشا جنت سے کہا تو میری رحمت ہے تیرے ذریعے میں جس پر چاہوں گا ارحم کروں ولیکل واحد ملک ملوہا تم میں سے دونوں کے لیے اس کا اپنا حصہ رہے گا جنت میں بھی کچھ لوگ جائیں گے جہنم میں بھی کچھ لوگ ضرور جائیں گے دونوں کو اپنا اپنا حصہ ملے گا دونوں کو بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لوگ ہوں گے لیکن یہاں پر ای مسلم کی حدیث ہے یہاں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنی رحمت قرار دیا جبکہ جنت کیا ہے مخلوق ہے لیکن جنت کو اللہ تعالی نے رحمت قرار دیا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وعلم اور یہ اہم بات ہے وعلم ان الرحمۃ المضافۃ الی اللہ تعالی نوعان اچھی طرح جان لو کہ رحمت کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جاتی ہے تو یہ دو قسم کی ہوتی ہے احدہما مضاف الیہ اضافۃ مفعول الی فاعل یہ نسبت ایسی ہے جیسے فاعل ایک نسبت فاعل مفعول کی یعنی مفول کی نسبت فائل کی طرف ہوتی ہے کہ اللہ نے ایسا کیا تو وہ چیز وجود میں آئی تو مفول کے طور پر بھی ہوتا ہے اضافت اور دوسری نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے اللہ کی رحمت یہ اللہ کی صفت ہے یہ اضافت موصوف اور صفت کے طور پر ہوتی ہے تو اللہ کی جو صفت رحمت ہے یہ مخلوق نہیں ہے کیونکہ اللہ کی جتنی صفاف ہیں وہ سب کی سب اللہ کی سفاف ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جب بندوں پر رحم کرتا ہے تو کچھ عطا کرتا ہے وہ عطا بھی اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے تو وہ جو اس کو بھی رحمت کہا جاتا ہے جیسے جنت میں اللہ انعام دے گا اور بندوں پر رحم کر کے انہیں جنت میں ڈالے گا اس لیے جنت کو بھی رحمت کہا گیا ہے تو اسی طرح سے بندوں میں بھی اللہ نے رحمت ڈالی اللہ کی نعمت ہے اللہ کی طرف سے عطا کی گئی کیونکہ اللہ رحیم ہے تو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اس طرح سے رحم کیا ہے اور ان میں رحمت ڈالی ہے لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی بہت ساری نعمتیں بندوں کو عطا کرے گا ان پر احسان کرے گا ان پر رحم کرے گا اور جنت میں ان کو نعمتیں عطا کرے گا یہ آخرت میں ہوگا تو وہ جو نسبت ہے وہ اللہ کی صفت کے طور پر نہیں ہے اس کے انعام کے طور پر ہے اس کے احسان کے طور پر ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بارش کو بھی رحمت کرار دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو وہ اللہ ہیں جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے ہوائیں بھیجتا ہے اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری کے طور پر ہوائیں بھیجتا ہے وہ را اور اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے پاک پانی یہاں پر امام البغوی کہتے ہیں بے نئے دئی رحمتی ہی کا مطلب ہے پانی رحمت سے مراد یہاں پر مطر ہے یعنی بارش اس طرح سے اور بھی دلائل قرآن سنت میں دیکھے جا سکتے ہیں اس حدیث سے کیا معلوم ہوا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی بندوں پر رحم کرنے والا ہے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں جو رحمت ڈالی ہے بہت تھوڑی ہے وہ ایک حصہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنے مقرب بندوں پر رحم فرمائے گا وہ رحمت اللہ نے فرمایا وہ 99 حصے ہے تو بندے کے لیے جو خاص کر کے ایمان والا بندہ ہے اس سے بڑھ کر اگر وہ پرہیزگار بندہ ہے تو اسے سے اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر رحم فرمائے گا باب نمبر تیئیس باب و حفظ السان زبان کی حفاظت کرنے کا بیان ابن حجر ملا فرماتے ہیں يسوغ یعنی اپنی زبان کو بچانا کس چیز سے کیا اس کا مطلب یہ کہ آدمی بات ہی کرنا بند کر دے نہیں زبان کو روک کے رکھنا ایسی چیزوں سے جن جو شریعت میں مناسب نہیں ہے جن کو شریعت میں مناسب نہیں قرار دیا گیا کہ ٹھیک نہیں بولنا ایسی چیز کے بولنے سے رکنا یا ایسی چیز جس کے بولنے میں کوئی حاجت فائدہ نہیں ہے تو بولنے سے رکنے کے اعتبار سے دو باتیں ہیں ایک وہ جو گناہ کی بات ہو اور ایک ایسی بات ہو جس میں کوئی فائدہ نہ ہو آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ میں جو بول رہا ہوں کہیں گناہ تو نہیں ٹھیک ہے گناہ نہیں ہے پھر یہ دیکھنا چاہیے اس میں کچھ فائدہ ہے فائدہ بھی نہیں تو نہیں بولے آپ نے भी بھی نہیں اور فائدہ بھی نہیں تو گنا اگر ہے تو رک جائے فائدہ نہیں ہے تو بھی رک جائے تو ایسی باتوں سے رک جانا یہ ضروری ہے تو یہاں پر باب قائم کیا زبان کی حفاظت کرنا کیوں اس لیکی زبان بڑی آسانی سے چلتی ہے اور بہت پھسلتی ہے اور ایسی پھسلتی ہے کہ جہنم کی گہرائیوں میں لے جاتی ایمان کا اقرار اسلام کا اقرار زبان سے ہی ہوتا ہے اور آدمی اللہ اور اس کے رسول کا انکار بھی زبان سے کرتا ہے دین کا مذاق اڑاتا ہے زبان سے لوگوں پر جھوٹی تہمت لگاتا ہے زبان سے اور کتنے غلط کام آدمی کرتا ہے کسی کی عزت خراب کرتا ہے زبان کے ذریعے سے تو یہ سارے برے برے کام بڑے بڑے کام ہیں بہت آسانی کے ساتھ زبان سے ہوتے ہیں اور زبان تھکتی نہیں ہے زبان تھکتی نہیں ہے ہاتھ تھک جاتا ہے پاؤں تھک جاتے ہیں آدمی بولتا رہتا ہے لیکن زبان تھکتی نہیں تو زبان سے آسانی کے ساتھ گنا ہو جاتے ہیں اور ہاتھ کا نقصان اس کی حد ہے آدمی کسی کو مارے گا اس کی حد ہے پاؤں کا نقصان اس کی ایک حد ہے آدمی کہاں تک جائے گا لیکن زبان زبان سے بولی ہوئی بات دور تک جاتی ہے اور کسی اور کی جو دور بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی نقصان پہنچاتی ہے آدمی ہاتھ سے کس کو مارتا ہے جو آدمی قریب بیٹھا ہوا ہے لیکن زبان زبان سے کسی ایسے آدمی کے بارے میں بھی بولتا ہے اور اس کی عزت خراب کرتا ہے جو کوسوں دور سے کئیوں میل دور بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو زبان کے ذریعے سے بلکہ اس کے ذریعے سے آدمی ایسوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے جو دنیا سے جا چکی ہے کسی کی عزت خراب کر دی جو دنیا سے چلا گیا اس کے بارے میں اس پر توہمت لگا دی تو زبان کا نقصان بہت دور تک جاتا ہے اس لیے آدمی کو چاہیے کہ زبان سے غلط کام نہ کرے اس کی حفاظت کرے اور امام البار نے یہاں آیا کی ہے وہ قول تعالیٰ بن قول اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مافن کو ناتی جو بھی زبان سے اپنی کلمات نکالتا ہے جو بھی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے اللہ لدئی عتید. اس کے پاس ایک حفاظت کرنے والا اس کی باتوں کو محفوظ لکھ لینے والا عتید ہر وقت حاضر رہنے والا موجود ہے اس کے پاس موجود ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا کلام لکھا جاتا ہے ابن کفیر عمت اللہ علیہ سعیت زمن میں لکھتے ہیں وَقَدْ اَخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ حَلْ, يُك... حَلْ يَكْتُبُ الْمَلَكُ كُلَّ شَيْئٍ مِنَ الْكَلَامُ علماء کا است اختلاف ہے کہ کیا لکھنے والا فرشتہ بندی کی زبان سے نکلنے والی ہر بات لکھتا ہے اچھی بری اور دنیا بھر کی باتیں کہتے ہیں ظاہر بتاتا ہے کہ زبان سے جو بھی بات آدمی کرتا ہے وہ فرشتہ سب لکھتا ہے میں فلاں کے گھر گیا تھا میں نے آج فلاں چیز کھائی और मैंने ऐसा किया और मैं ऐसा कर रहा हूं सारी बातें जो जुबान से निकलती है फरिश्ता लिखता रहता है लिखता रहता है लिखता रहता है अगर हमको ही हर बात बोलनी है वो लिखनी भी पड़े तो कितना बोलेंगे सोचिए आप अगर हमको हर जुमले पर एक रियाल देना पड़े तो फिर खर्चा आता हो पहले मोबाइल फोन नए नए आए थे देखिए सोलह रुपये उसका आउट और आठ रुपये उसका انکمنگ تھا وہ نیا نیا ایک دم موٹرولاشن چلتا تھا تو ایک دم نیا موبائل آیا تھا تو تب لوگ لوگوں کو بس مس کال یاد دلاتے تھے ہاں بات کرنا اپنے کو ملنا ہے اور بات کرتے تھے جلدی سے شارٹ میں بولتے تھے ایک دم آدمی کا کلام جب اس کا خرچ اس کو معلوم ہو تو کلام گھٹ جاتا ہے موبائل فون پہ آپ دیکھیے کلام گھٹ گیا تھا لوگوں شارٹ میں بات کرتے تھے بہت تھوڑی بات کرتے ایک منٹ سے پہلے رکھ دیتے تھے کیوں؟ ایک اگلا منٹ جیسے شروع ہوگا سولہ کا بتیس ہو جائے گا انڈین روپئے کی بات کرو یا سمجھتا ہوں اور بھی زیادہ رہا ہوگا تو آدمی کو جب خرچ آتا ہے بولنے پہ تو آدمی کیا کرتا ہے کلام کو گھٹا دیتا ہے اگر خرچ کی بجائے کلام پر سزا آنے لگے کہ ایک بات پر ایک جملے پر ایک کوڑا مارا جائے اس کو تو بتائیے آدمی کی باتیں کتنی محدود خصوصاً جب وہ گناہ کا کلام ہو جانم کی آگ اس کے لیے ہو تو کتنا خطرہ اس کے لیے ہوگا لیکن چونکہ انسان کے سامنے انجام نہیں ہوتا ہے اس لیے برے اعمال آسان ہو جاتے ہیں انجام بھی آدمی کے سامنے ہونا چاہیے تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے پر اس کا لکھتا ہے بلکہ آپ دیکھیے آپ فون پہ کسی سے بات کر رہے ہیں اچانک آپ کا آواز آتی ہے یور کال از بینگ ریکارڈ ہاں آپ کیسے سنبھال کے بات کرتے پھر آپ معلوم نے میرے کال کو ریکارڈ کر کے کی؟ کیا کرے گا میرے رشتے داروں کو بھیجے گا کیا اس کا استعمال کرے گا معلوم نے تو آدمی بہت سنبھال کے بات کرتا ہے جیسے سنتا ریکارڈ ہو رہا ہے تو ہمارا ہر کال ہمارا ہر کال نہیں ہمارا ہر کال فرشتہ ریکارڈ کر رہا ہے آپ کے ساتھ کال تو ہم لوگ سارے نہیں کرتے رہتے ہیں لیکن قول نکلتا رہتا ہے قول میں بھی اور قول سے باہر بھی پرشتہ اس کو لکھ رہا ہے اور قیامت کی دن اپنی ہر بات کا جواب ہم کو دینا پڑے گا ابن حجر کہتے ہیں وَالرقیبو والحافر وَالرقیبو والحافر والحافر حافظ حاضر ہر وقت حاضر رہتا ہے چھٹی پہ چلا گیا جو بولنا جلی جلدی سے بول کے سو ایسا نہیں ہے ہر وقت وہ آپ کے ساتھ حاضر ہے اور وہ آپ کی باتوں کو محفوظ کرتا چلا جاتا ہے آفس کا مطلب کیا ہے وہ محفوظ رکھتا ہے ظاہر نہیں کرتا آپ کی باتوں کو وہ ریکارڈنگ ویسٹ نہیں ہونے والی وہ برابر رہے گی محفوظ تو ہماری ہر بات لکھی جاتی ہے ہماری ہر بات لکھی جاتی ہے آفسز میں بھی دیکھیے آپ کیمرے لگے ہوتے ہیں اور مائکروفون لگے ہوتے ہیں کچھ بھی بات کرو وہ واس تک جائے گی تو آدمی کیسی بات کرتا پھر یہ ٹھیک ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن میرے حساب سے چلتا ہے ہاں بہت سوال کے بات کرتا ہے پکڑا نہیں جائے ایسا غلط بات پر بھی کچھ نہیں بولتا ہے بہت سوال کے بات کرتا ہے آپ دیکھیے اللہ رب العالمین ہمارا ہماری ہر بات کو سن رہا ہے جو بھی بات زبان سے نکلتی ہے پر پرشتے تو لکھتے ہیں براہ راست اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے اور آدمی کتنی باتیں دنیا بھر کی غلط باتیں زبان سے نکالتا ہے جب کہ اللہ اس کو سن رہا ہوتا ہے اس کا اگر آدمی احساس کرے تو آدمی بہت ساری باتوں سے رک جائے. حدیث نمبر بیس آن ابو حرا رضی اللہ عن کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے ایک بات نکالتا ہے جو اللہ کی رضا کی ہوتی ہے ایسی بات جس سے اللہ راضی ہو اللہ اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتا بس ایسی بول دیتا اچھی بات کوئی بول دیتا ہے یار دراجات اللہ اس ایک جملے کی وجہ سے اس کے کئی درجات اس کے بڑھا دیتا ہے اتنی اچھی بات ہوتی ہے کہ اللہ اس ایک بات کی وجہ سے درجات اس کے بڑھا دیتا ہے وہ انلابدہ اور بعض اوقات بندہ اللہ کی ناراضگی کی ایک بات اپنی زبان سے بول دیتا ہے لاقی لہ بالن اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے یہ ہوئی بحاطی جہنم اس ایک جملے کی وجہ سے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جاتا ہے ایک جملہ آدمی کو جہنم کی گہرام تک لے جا سکتا جملہ انسان کا پروموشن کرا سکتا ہے اللہ کے ہاں درجاتے کی وجہ سے میں تو بس اسی رائے دیا تھا ایسا ہونا چاہیے کمپنی میں بہت پسند کیا اس کو اوپر تک پسند کیا گیا آپ کو پروموشن دیا جا رہا ہے ایک جملہ اللہ کے ہاں ایک جملہ بول دیا کچھ ایسی بات ایسے وقت میں حق بولا جبکہ سب حق کو چھپا رہے امام احمد کے وقت بولنے کے لیے ڈرتے تھے لوگ کہ قرآن مخلوق نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے بادشاہ کا دین ہے کہ قرآن مخلوق ہے سزا دی جا رہی لوگوں کو ایک کلمہ ہوتا ہے یا بعض اوقات کسی ایک عام آدمی ہے پریشان حال ہے اور سوچ رہا ہے کہ دنیا کے مسائل سے وہ تنگ آ کر خودکشی کر لے پیچھے بیوی بچے ہیں اور اس کے اس طرح کرنے سے کئی, کئی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی رات گئے ہاں ٹہلتے ٹہلتے دیکھا بیچ پہ آدمی کھڑا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے پل پے سے کودوں کیا کروں آپ بات چیت کیا, کیسے بھئی, کہاں کے رہنے والے ایسے, ایسے بس دنیا سے پریشان ہو گیا اور میں تنگ آ گیا ہوں है کشی کرنے کو جی چاہ رہا ہے آپ نے بٹھا کے جی سر نہیں, نہیں کرتے اللہ سے امید رکھو کچھ نہیں ہوتا زندگی میں میرے کو لیکن میں جی رہا ہوں کچھ نہیں ہوتا میرا ایسا مسئلہ آتا اللہ نے حل کر دیا امید رکھو اللہ سے کرنے والا ہے تمہارے پیچھے بھی بچوں کا کیا ہوگا ایسا کرو پھر یہ بھی بول گیا نکل گیا اپنے جاب پہ گیا کام ووم کیا زندگی چلتی رہی اس کے دل میں بات بیٹھ گئی نہیں میرے بعد ایسا ہوگا بیوی بچوں کا کیسا ہوگا اور یہ گناہ ہے تو خوشی کرنا آخر اللہ کو کیا جواب دوں گا کینسل ارادہ کینسل ٹھیک مارا بائک پہ واپس یا گاڑی میں بیٹھا ہاں کار لے کے اردا واپس گھر کو پہنچا بیوی بچوں کے ساتھ خوش اور اللہ کی عبادت بھی کر رہا دعائیں پانچ منٹ کے سمجھانے سے اس کی زندگی بچ گئی اور اس کے ساتھ جڑی زندگیاں برباد ہونے سے بچ گئی اس نے اتنا سیریسلی نہیں بولا تھا بس ایسی سمجھا دیا تھا اس کو یا کسی کو رہنمائی دے دی ایک کام کرو آپ کا بچہ بہت ستاتا ہے یا بہت اچھا بچہ ہے میرا اس کو میں کیا کروں سوچ رہا ہوں مدرسے میں ڈالو اس کو پڑھاؤ عالم بناؤ تمہارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے گا بس بول کے نکل گیا بس اسٹاپ اور اس آدمی کے دل میں بات بیٹھ گئی اس نے بنا دیا اپنے بچے کو عالم اور وہ عالم بنا پھر وہ بچہ اس نے خود مدرسہ کھولا کتابیں لکھا شرک کو رد کیا بدعت کو رد کیا اس کی پوری زندگی کتاب و سنت کی نشوشات میں گئی اس کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو ہدایت ملی بیٹھے بیٹھے اس نے ایسی ہی ہوٹل میں بول دیا تھا عالم بناؤ بچے کو اپنے اتنا سیریس ہی نہیں بولا تھا بولے ستا رہا تو بناؤ نا عالم بنافس کو اہل بدت کو ستائے گا ہو. <laughs> <coughs> ہدایت ملی لوگوں کو ایک موٹا جملہ تھا اللہ کو اتنا پسند ہے کیونکہ اس کے کی ذریعے خیر وجود میں آئی لیکن آدمی نے بیٹھے بیٹھے بول دیا وہ اس کا تو اس کے ساتھ افیر اس کی بیٹی مجھ کو نہیں لگتا وہ ٹھیک ہے ہاں دیکھو فلاں کے ساتھ وہ ڈبل سیٹ جا رہی تھی شاید ہاں پکا نہیں لیکن مجھ کو لگا وہی لڑکی اور وہ نہیں تھی اور اس کی وجہ سے اس لڑکی رشتہ کینسل ہو گیا اس لڑکی نے خودکشی کر لی ماں باپ پریشان ہو گئے ان کی زندگی ختم ہو گئی بے بےزتی ہو گئی اور نہ جانے کتنے مسائل ان کی زندگی آئے اس کے ایک جملے کی وجہ سے اتنا بڑا ڈیمیج ہو گیا کہ لڑکی اس کا افیئر اس کے ساتھ میں جب نہیں تھا لاپرواہی میں بول دیا ایسے اس کی لڑکی ویسی نہیں ہے ٹھیک نہیں وہ لڑکی یا کسی کی بیوی کے بارے میں بول دیا تمہاری بیوی کھڑکی میں کھڑی رہتی ہیں تمہارے پڑوسی کے ساتھ کچھ بات اس کی ہے مجھ کو ایسا لگتا ہے پکا نہیں لیکن ہے ایسا لگتا اور بول دیا اس اور اس نے پکڑ لیا اس کو اب بیٹھ کے دل میں بات اس کی اور زندگیاں تباہ ہو گئی اس طرح سے بعض اوقات لاپرواہی سے کو کچھ کیا کیا آپ نے مجھ کو کیا دیا ہے سالوں میں اور بیٹا ہم تجھ کو پال پوس کے بڑا کیا ہم نے تجھ کو بتاؤ ہمارا کتنا خرچہ ہوگا دے دیتا میں اور باپ کو ہارٹ اٹیک آیا مر گیا کہ بچہ قیمت مانگ رہا ہے ہم نے اتنی اس, اس کا کیا اور بول رہا ہے کہ اس گھر میں پیدا ہوا میرے لیے منوس گھر یہ بول دیا کاش کہ میں نہیں اولاد ہوتا تمہاری اور اتنا بول دیا دل ٹوٹ گیا ہم باپ کے ہارٹ اٹیک آ کے مر گیا اللہ کے نزدیک کتنا بڑا گناہ کہ اللہ جہنم میں ڈال دے اس کو اس کی وجہ سے اتنا بڑا ڈیمیج بعض اوقات آدمی بولتے بولتے بول دیتا کچھ کبھی غصے میں آ کے کبھی لا پرواہی میں سوچتا نہیں کیا ہوگا اس کا اس کا امپیکٹ کیا ہوگا زندگیوں کے اوپر سوچتا نہیں اگر سوچ کے آدمی بولیں تو بہت ساری باتیں بولنے سے رک جائے اس لیے حدیث یہی بتا رہی ہے کہ بی کاش احتیاط کرو اچھی بات بولو اچھی بات بولو بری بات سے رک جاؤ معلوم نہیں جہنم کی گہرائیوں میں پہنچا دے اور اچھی بات بولنے سے رکو مت نہیں بھائی نہیں سنتا ہو ارے بول کے تو دیکھ نہیں سنتا ہو نہیں مانے گا وہ اور اس نے بول دیا اور مان لیا اور اس کے پورے گھر والوں کو ہدایت مل گئی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مولوی صاحب جس کو نہیں سمجھا پاتے ہیں اس کو ایک عام آدمی سمجھا لیتا تو کبھی ایسا نہیں ہو کہ آدمی خیر بولنے سے رک جائے معلوم نہیں تیرا کون سا جملہ کسی کی ہدایت کا ذریعہ بچ جائے تو خیر روک مت اور شر سے رک جا یہ حدیث ہم کو کیا بتا رہی ہے کسی چیز کو لائٹ مت نہیں خیر کے معاملے میں بھی شر کے معاملے میں اس کو لائٹ مت سمجھ کوئی خیر تیرے نزدیک چھوٹی ہو سکتی ہے بات لیکن اس سے بہت بڑی خیر وجود میں آ سکتی ہے بول اور کوئی شر کی بات ہے تیرے نزدیک ہلکی ہو سکتی ہے لیکن اس کے بولنے سے لاپرواہی میں کتنی زندگیاں تباہ ہو سکتی بلکہ بے دین ہو سکتا ہے کوئی تو اس میں احتیاط کر اس میں لاپرواہی مت برت تو سبھی سے ہی بات معلوم ہوتی ہے ابو ابودر رضی اللہ وطن کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیے دونوں چیزیں ابو رضی اللہ ون کہتے ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ, اللہ کا ذکر ہی دیکھیے اللہ کا ذکر کتنی بڑی چیز ہے کچھ کلمات ذکر کے انسان کے لیے کتنی بڑی آخر کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو کیا میں تمہارے سارے اعمال میں سب سے بہترین عمل تم کو نہ بتاؤں وہ ازکا ہند کو تمہارے بادشاہ بادشاہ حقیقی تمہارا رب اس کے نزدیک سب سے زیادہ پاتیزہ بات ہو وہ عرف آئی ہافی کو ایسی چیز جو تمہارے درجات کو بڑھانے والی ہے وہ خیر الرقمین انفاق کے دہبی اور تم سونا چاندی خرچ کرو صدقے میں اس سے بھی بڑھ کے تمہارے اعمال میں سب سے بہتر بادشاہ کے نزدیک سب سے عمدہ تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بڑھانے والا عمل اور تم سونا چاندی صدقہ کرو اس سے بھی بڑھ کے وہ خیر القم مین اندم رب آنا قم اس سے بھی بڑھ کے کہ تم جنگ میں تمہاری دشمن سے ہو جائے دشمن سے سامنا ہو جائے اور تم ان کی گردن مارو وہ تمہاری گردن مارے اس سے بھی بڑکے کالو بلا صاحب کا ہاں بالکل بتائیے اللہ کے رسول بتائیے ہم کو کالا دکھ روا تعالی اللہ کو یاد کرنا اللہ کا ذکر کرنا ان ساری نیک اپنی کے اوقات میں ہے لیکن اطلاق ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ سب پر بھاری ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أكبر اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اس حدیث کو امام ماجہ اور ہاقی میں روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر اتنی اونچی چیز ہے اور بیٹھے بیٹھے آدمی دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہوئے الحمد ساری نعمتیں یاد کیا اللہ نے مجھ کو مسلمان بنایا اللہ نے مجھ کو جسم صحیح سارم رکھا اللہ نے حلال روزی دی اور بیوی بچے دیے دی دین دار بنایا ان کو بھی سب کچھ اللہ نے دیا رہنے کے لیے گھر دیا اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ بس نکل گیا الحمدللہ بس یہ ایک کلمہ ہے لیکن اس کے پیچھے انرجی بہت ہے اس کے پیچھے کیفیات وہ سارا سمندر اس کا ہے لیکن ایک جملہ ہے الحمدللہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ بولا اس نے ایک کلمہ بھی اس کو جنت کی کے اونچے درجات تک لے جا سکتا ہے بشرتے کہ کی اس کیفیت کے ساتھ ہو اور اس کے بالمقابل اس کے بالمقابل ہلاکت والی بات بھی آپ دیکھیے ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تیل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ انسن تقوی و تسوم النحا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اللہ کے رسول ایک عورت ہے رات میں تعجر پڑھتی ہے اور دن میں روزے رکھتی ہے نفر روزے رکھتی ہے تباہر وہ تصدق اور یہ کرتی ہے یہ کرتی یہ کرتی ہے وہ اور صدقہ بھی دیتی ہے وہ تھی جیرانہ بات یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے رات میں تاجر پڑھتی نفل روزے رکھتی اور بہت سارے اس کے اچیومنٹس ہیں وہ تفاعل بہت کرتی ہے اور وہ صدقہ بھی کرتی ہے لیکن کیا کرتی ہے اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے فقال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ لاخ رفیح اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے کہ امین اہل نار وہ جہنمیوں میں سے ہے وہ نماز پڑھ کے جہنمی، نمی سلقہ کر کے جہنمی، روزے رکھ کے جہنمی، کیسے زبان کے کی لیے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف دینا اس حدیث کو جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان بہت بڑا ذریعہ ہے جنت کے اونچے درجات پانے کا اور زبان ہی بہت بڑا ذریعہ ہے جہنم میں جانے کا اس زبان کا صحیح استعمال جو آدمی کرے وہ عقل مند ہے کامیاب ہے خوش قسمت ہے اس زبان کا غلط استعمال کرے لا پرواہی کے ساتھ کرے برے کاموں میں کرے بڑا قسمت ہے دنیا میں کچھ اس کو نقصان شاید نہ ہو لیکن آج میں بہت بڑا نقصان اس کو ہو سکتا ہے تو یہ حدیث ہم کو بتاتی ہیں کہ زبان کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھتا فرمائے اور زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توقع دافر اکو الحادی بڑھوا ہم لوگوں کی kalinya apa kalau kerja ada orang